اب یہاں سے دوسری چیز شروع ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اناما علامہ علیکم المیتا اور بلاشک کو شبہ جو چیز حرام کی ہے تم پر اللہ نے میتا مردار چار چیزوں کا ذکر کیا بظاہر یہ جو ہے اناما کہ اس نے حرام کیا تم پر صرف یہ چیزیں بظاہر ایسے بتا چلتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام چار ہی چیزیں حرام تو نہیں حرام تو ان کے علاوہ بھی ہیں میتا دم میتا دم لحم الخن و ماحل چار چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ چیزیں حرام نہیں مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال اور حرام کے درجے کے ہم تمہیں بتا رہے ہیں ان میں یہ چار چیزیں ایسی بھی ہیں جن چیزوں میں تم لوگ یہ سمجھو کہ حرمت شدید ہے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں بعد میں بڑھ کر بتائیں گے ایک جگہ اور بھی آیا ہے یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ بتائے گا وہ چیزیں خدا نے سورہ معاہدہ میں نازل کی ہیں وہاں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں ارشاد فرمایا یہاں پر کہ انما حرما علیکم کو اور اللہ نے جو چیز تم پر حرام کی ہے وہ مردار جانور اور مردار جانور کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانور جس کا روح اور جسم کا رشتہ غیر شرعی طور پر ٹوٹا ہو یعنی وہ مرا ہو غیر شرعی طریقے پہ وہ مردار گر کے مر گیا چوٹ لگنے سے مر گیا بغیر زبا کے مر گیا گلا گھٹ گیا اس کا تو مر گیا کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں یا یہ کہ کسی نے زبا غلط کر دیا تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار اب یہ مشرقین جو تھے وہ ان چیزوں میں ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نظر و نیاز دیتے تھے اسے برکت کی چیز سمجھتے تھے عیسائی اب کھانا پکائیں گے نا ہنستے عیسی علیہ صلاحت والسلام کے نام کا وہ عیسائی جو کٹر قسم کے مذہبی ہیں یہ ایسی چیزیں اس کی حرمت کا اللہ نے بیان کیا کہ جسے یہ پاک چیزیں سمجھ رہے ہیں دیکھو وہ چیزیں حرام ہیں تو میتا مائتا سے مراد وہ جانور جو ذبا کیے بغیر ہلاک ہو جائے یعنی شرعی طریقے پہ اسے ذبح نہ کیا جائے اور پھر اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ عام طور پہ جانور سے گوشت ہی کھایا جاتا ہے وہی چیز فائدے میں اٹھائی جاتی ہے اور اگر گوشت کے علاوہ باقی چیزیں تو ان کے بعض اشیاء ایسے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھانا جائز ہے جیسے بال ہیں مردہ جانور مر گیا اس کے بال اس کی کھال اگر پاک کر لی جائے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اسی طرح ہڈی ہے اس کا بھی فائدہ اٹھانا جائز ہے ہڈی جیسے ہاتھی کے دانت وغیرہ ہوتے ہیں نا اگرچہ وہ جانور بھی حرام ہے لیکن اس کے ہاتھی دانت کی چیزوں کا استعمال کرنا بھی جائز ہے تابعین رحمہ اللہ کے بہت سے لوگوں کا نام دیا گیا ہے جو اس کو استعمال کرتے تھے دوسری چیز ارشاد فرمائی کے بد دم اور خون تمہارے لیے ناجائز اگر صرف اس آئٹ کو پڑھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون حرام ہے لیکن اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر اس خون کی تشریح کی ہے یہ بات اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انسان بعض اوقات صرف ایک جگہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو حکم ہے بس یہی ہے اور جب نظر ہر طرف کو رہتی ہے تو پھر انسان جس چیز کو پڑھتا ہے یا جس چیز کو پہ فتوا دیتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے سورہ انعام ساتویں پارے میں آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالی نے اس خون کی تشریح کی ہے ساتواں پارا اور چھٹی صورت ہے سورہ انعام آٹھواں پارا شروع ہو رہا ہے نا جہاں پر وہاں پہ آپ دیکھیں گے آ, اس کی آیت نمبر ہے ایک سو اکیس ملی ایک اور آیت بھی کرتے ہیں بلکہ ایک آیت نمبر دیکھیے ایک سو پینتالیس ایک سو پینتالیس نمبر آیت ون فورٹی فائیو سر انعام کی آٹھواں پارہ اللہ تعالی نے ارشاد میں کل اجیت ما فیما اوہیا الہیا پر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا اللہ تعمی جو کھانے والا کھائے اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں سوائے اس کے کہیں یقون امتن کہ وہ مردہ ہو کوئی بات آگئی نا جو سورہ بکرا میں تھی اور وہاں پہ آیا تھا دم اور خون یہاں آیا او دمم مسفوہن یا ایسا خون جو بہتا ہو یا مسفوح کی قید لگا دی وہاں پہ صرف فرمایا تھا کہ خون حرام ہے یہاں فرمایا ایسا خون جو بہتا ہوا ہے اومہ زیر یا سور کا گوشت ہے ف انا رچ سن اور یہ گندگی ہے اوفس کن اور شدید نا فرمانی ہے اوہ غیر اللہ بہ جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جانور ذبا کیا جائے پنص اللہ غیر باغن اور جو آدمی شدید مجبور ہو جائے کھانے پہ نہ وہ بغاوت ہماری کرے بلا دن اور نہ ہی وہ اس سے دشمنی ہو فنک ربا کا غفور اور تیرا پردگار مفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا وہاں پر سورہ بقرہ میں دم ہے صرف ایک لفظ کہ خون اللہ نے حرام کیا یہاں قید لگا دی کہ دمم مسفوہن ایسا خون جو بہنے والا ہو اس کا مطلب ہے کہ جمع ہوا خون حرام نہیں ہوا وہ خون جو لوتھڑے بن جاتے ہیں جانور کو کبھی ذبح کرتے ہیں تو گوشت میں خون جم جاتا ہے اور کبھی کبھی گوشت جو صحیح طرح پر دھلا نہیں ہوتا وہ بھی اس میں پک جاتے ہیں تو وہ حرام نہیں وہ کراہت کے درجے میں گرچے ہے بچنا چاہیے اس سے بھی لیکن فرض کر لیجئے سالن پک گیا اور اس میں وہ خون شامل ہو گیا جو جم گیا تھا وہ حرام نہیں ہوا یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ آپ سوچئے اگر سورہ انعام کی یہ آیت کسی کے ذہن میں نہ ہو اور صرف آیت کریمہ یہی پڑھی ہوئی ہو تو سوچ بھی سکتا ہے کہہ بھی سکتا ہے تو کھانا ہی حرام ہے اس میں تو خون شامل ہے اور اللہ نے خون کو حرام کیا یہ چیز اس لیے وہ مقام دکھایا ارشاد پر میں اور دوسری چیز جو حرام کی گئی ہے وہ دم سیال یعنی وہ خون جو بہتا ہوا وہ حرام ہے تیسری چیز ارشاد پر میب الحمد اور سور کا گوشت تمام اجزاء گوشت بھی کھال بھی ہڈی چربی بال کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اس کے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہو اور گوشت کی تخصیص اللہ نے صرف اس لیے کیا ہے کہ جانور میں چونکہ عام طور پہ گوشت ہی کھایا جاتا ہے اس کی ارشاد فرمائے کرتبی نے اور ابن عربی نے اس پہ بحث لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اربوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ گوشت جائز ہے تو چربی کا کیا بنے گا کیونکہ ان کے ہاں گوشت کا لفظ اس میں شامل ہی ہوتی ہے اور جب صرف چربی کا لفظ بولا جائے شہم کا تو اس میں گوشت شامل نہیں ہوتا عربی میں کہتے ہیں نا اپنا آدمی بہت لہیم شہیم ہے شہیم کہتے ہیں نا وہ شہم سے نکلا ہے اور شہم کہتے ہیں چربی کو شہیم ہے مطلب چربی چڑھی ہوئی ہے یہ ہے اصل اس کا ترجمہ شہین کا تو شہم چربی وہ بول کر لاہم مراد نہیں ہوتا گوشت اور لاہم جب بولتے ہیں عرب تو چربی اس کے ذمن میں شامل ہی ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آیا عجم کی طرف سے کہ انہوں نے کہا اللہ نے گوشت کا ہی ذکر کیا ہے چربی کا تو ذکر نہیں کیا اور یہ حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہودیوں کو جو سزا اللہ نے دی بندر بنا دیے ان کے اور سور بنا دیے تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جن جانوروں کی کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا جن کی چربی اللہ نے حرام قرار دی وہ چربی کو پگھلا لیتے تھے اور گھی بنا کر بیچ دیتے تھے اور کہتے تھے چربی حرام تھی پیسہ تو حرام نہیں چربی کو پگھلا کے گھی بنا کے بیچ کے اس کا پیسہ وہ کر لیتے تھے تو اس لیے یہاں پر یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو سور ہمارے نزدیک حنفیوں کے اور باقی فقہا کے نزدیک بھی شافی اور امام احمد رمام اللہ کے نزدیک نجس عین ہے یعنی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکے البتہ بعض روایات میں اس کے, اس کے بال جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ بالوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے آدمی بچتا ہی رہے ان سارے کاموں سے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سور پاک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں زندگی پاک ہونے کی علامت ہے جس چیز میں بھی زندگی پائی جائے گی وہ پاک ہے یہ فتویٰ اس لیے آپ سے ارض کر رہے ہیں کہ یہاں جو امریکہ میں یہ رجحان چلا ہوا ہے نا کہ چاروں ایما میں سے جس کے بھی کول پر چاہو عمل کر لو تو کل کو اس کال پہ بھی عمل کرنے والے آ جائیں گے انہیں پتہ نہیں ابھی چلا ہاں ہاں پتا نہیں نا چلا جب بھی ہیں سن چکے ہیں اچھا عمل بھی ہوا شروع نہیں ہوا وہ بھی آ جائے گا کہیں گے امام مالک کے نزدیک تو جائز ہے پھر اس میں کیا ہے بس ان کی فقہ اپ نہ لینی چاہیے ہاں یہ خوب بات کی آپ نے یہ خوب بات کی انہوں نے کہا پاک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھو جائے لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس سے آگے کے اسٹیپ کی بات تھی حلال ہونے کی وہ کوئی بھی نہیں کہتا تو ذرا صحیح پاؤں رکھنے کی ایک جگہ مل گئی تو آگے پھر خود ہی کر لیں گے یہ اسی لیے ایسے بھی ہیں جن کے ہاں جمعے کی نماز صبح دس بجے ہو جاتی ہے نو بجے ہو جاتی ہے جمعے کے دن وہ زیادہ برے تھے جو جمعہ اتوار کو پڑھتے تھے ہاں جمعے کی نماز اتوار کو پڑھتے رہے یہاں امریکہ میں کہ جمعے کے دن بھی چھٹی ہوتی اتوار کے دن بھی چھٹی ہوتی ہے حیران ہو گئے ہم کہ جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھ رہے ہیں کہ چھٹی والے دن خطبہ ہو گیا اور نماز پڑھ اور علی ریاضب اللہ ایسے بھی ہیں اب اب ہم نے دیکھے جن کی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے اور جمعہ ہو رہا ہے صبح دس بجے گیارہ بجے تو ہم نے کہا صاحب اتنی یہ, یہ اس کے کرنے کی انہوں نے کہا جی تین جمعے ہوتے ہیں ایک جمعہ ہوتا ہے اس وقت پھر ایک جمعہ ہوتا ہے زوال کے بعد تیسرا جمعہ اصر کے قریب ہوتا ہے ہم نے کہا وہ کیا وجہ ہے تو کہنے لگے کہ, کہ مسجد میں بس وہ جو جماعتیں ہیں تین ان تینوں کو سہولت اس میں کچھ لوگ ہیں جو جاب پہ جاتے ہیں کوئی گیارہ بجے کے قریب تو جمعہ پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جن کی جاب ختم ہوتی ہے تو لنچ بریک ہوتا ہے ایک سے دو بجے تک تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں 12 سے وہ آ کے اور جب بچے ہیں انہیں چھٹی ہوتی ہے اثر کے قریب تو وہ جمعہ اس وقت آ کے پڑھتے ہیں اور ان سب کے لیے دلائل ان کے پاس موجود ہیں تو کہا کہ یہ دین کھیل نہیں تماشا نہیں تو پھر کیا چیز تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک سور وہ کہتے ہیں اس میں زندگی ہے اور زندگی دلیل ہے پاک ہونے کی تو کل کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے جو چیز پاک ہے وہ جائز بھی اگلا تو مسئلہ پھر خود آگے لگانا ہے نا تین چیزیں چوتھی چیز اللہ نے فرمایا ہے کہ وہاں اوہلہ بہی لغیر اللہ اور وہ چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے جس پر نام بولا جائے نامزد کیا جائے اللہ کے علاوہ غیر کا نام یہ اہل کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے اصل تو بات یہ شاہد صاحب محدث پہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنے فتوا میں بھی جو کچھ لکھا ہے ہم آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں آگے اس کو آپ جانیے شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل جو ہے احلال سے نکلا ہے اور احلال کا مطلب ہے آواز بلند کرنا اسی لیے احل السبی ہے مارکر ہے ہلال کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ کو آنا چاہیے ہلال چاند ٹھیک ہے جی احلہ کا مطلب یہ ہے کہ چاند دیکھ کے آواز بلند کرنا اصل یہ ہے لفظ کیونکہ اربوں کا سارا نظام ہی چاند پہ چلتا تھا حج جو ہوتا تھا تو چاند چاہیے تھا ہم اور اور محرم تھی سال شروع ہوتا تھا تو وہ چاند سے کرتے تھے حرموں کے پہ چاند کی بات تھی نا اور وہ مہینے جن مہینوں میں جنگ نہیں کرنی تھی چار مہینے آتے تھے سال میں ان چاروں مہینوں کا چاند بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے پانچواں مہینہ حج کا آ گیا اس کا بھی اہتمام سے دیکھتے تھے تو عرب چاند ہمیشہ ہی بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے کیونکہ قریش کو یہ ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اعلان کریں کہ کب حج ہے وہ اعلان کریں کہ کون سا مہینہ لوٹ مار کے لیے جائز ہے داکے ڈال سکتے ہو کون سا مہینہ ایسا ہے چار مہینے جو اللہ کیاں حرمت والے ہیں ان چار مہینوں میں کچھ نہیں کیا جا سکتا گھر بیٹھ تو ان کو یہ چیزوں کی ضرورت تھی اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ہے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کفر کی حرکت اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اجمے فرمایا تھا کہ لوگوں اب گھوم پھر کے زمانہ وہیں آ گیا ہے جس وقت جو, جو زمانہ اللہ نے شروع کیا تھا جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا مراد یہ تھی کہ گھڑی اب ٹھیک اس کی سوئیاں جو ہیں وہ بارہ پہ آ گئیں ٹھیک اب وہ وقت آ گیا ہے جو وقت آنا چاہیے تھا اور آج کے بعد چاند میں گڑبڑ نہ کرنا آگے پیچھے نہ کرنا اسے نسی کی رسم کہتے تھے سورہ توبہ میں آئی ہے اس کی تفصیل تو عرب چاند کو دیتے تھے بہت اہمیت تو چاند جب نظر آتا تھا تو اہلہ یعنی اس نے شور مچایا آواز بلند کی اسی طرح احل سبی احل سبی بچہ رویا کیونکہ رونے میں بھی اس کی آواز بلند ہوتی ہے تو احلہ کا اصل مطلب یہ ہے جب اصل مطلب اس کا یہ ٹھہرا کہ آواز بلند کی جائے تو حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاہ ابد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کیا جائے وما اہل وما اہل بھی لیر اللہ وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا جائے شہرت دی جائے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہی لکھا ہے جو حضرت نے لکھا ہے اور یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے لغت کی تشریح اہل لغت خاص طور پہ راغب سواہانی یہ جو مفردات القرآن والے ہیں وہ اس کا یہی ترجمہ یہی تشریف اس کی کرتے ہیں کہ رف سوتھ آواز کا بلند کرنا یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں ایک تو حرام ہے میتا خون لحم الخنزیر اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور بھی حرام ہے جنہیں اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر شہرت دے دی جائے یعنی اللہ کے علاوہ غیر کی تعظیم اور خوشنودی کے لیے ان جانوروں کو شہرت دی جائے مثلا ایک آدمی ہے اور بکرا مرغا کوئی بھی چیز وہ نامزد کر دیتا ہے کہ یہ میں فلاں بت کے نام پہ ذبا کروں گا تو اب جب اس لیے سے شہرت دے دی نام بلند کر دیا کہ یہ فلاں بت کے لئے یہ بکرا یا دمبا یا یہ بیل ہے تو اب وہ جانور حرام ہو گیا اس لیے کہ اس نے اس پہ نام بلند کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس وجہ سے ہو جائے گا اور اگر اس کی نیت کسی بزرگ کے متعلق یہ ہے کہ وہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتے ہیں اور میرے سارے حالات کو جانتے ہیں اور اس عقیدے کے تحت اصل چیز تو عقیدہ ہے نا اس عقیدے کے تحت اگر وہ کسی چیز کو اپنے مشائق کی قبر پہ لے جا کر نام بلند کرے گا ان کا تو یہ زبیحہ حرام ہو جائے گا شرک ہو جائے گا ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ غیر کا نام اس نے بلند کیا یہ اس میں آ جائے گا یہ حضرت نے لکھا ہے عزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اور وہ جانور کبھی پاک نہیں ہو سکتا جس طرح سور اور جس طرح کتا اور یہ جانور ناپاک ہیں کہ انہیں ذبا کیا جائے پھر بھی یہ پاک نہیں ہوتے اسی طرح وہ جانور پاک نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کے علاوہ غیر پر اس کا نام بلند کیا گیا کہا اتنے محتاط ہیں اس معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کے آنے پر جانور ذبا کیا گیا اور ذبا کرنے والے کی نیت اگر یہ ہو گئی کہ بادشاہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے حالانکہ بظاہر دنیاوی زندگی میں تو کچھ نفع نقصان بادشاہوں سے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس جانور کا کھانا بھی حرام اتنے محتاط ہیں فکاہر اس معاملے میں اور اسی لیے عالمگیری میں یہ لکھ لیں آپ جا کے خود جا کر پڑھ لیجئے گا فکہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے گھر کی بنیاد رکھی اور اس میں بکرے ذبا کیے تو عالمگیری میں لکھا ہے بکرے ذبا کرنے میں اگر اس کی نیت یہ تھی کہ جنات مجھے تنگ نہیں کریں گے تو یہ زبیہ کرنے میں وہ مرتد ہو جائے گا انہوں نے لکھا ہے یہ کفر کی حرکت اس لیے کہ اس نے بھیٹ چڑھائی اس نے نظر دی اللہ کے علاوہ جنات کی اس عقیدے کے ساتھ کہ جنات نفع اور نقصان مجھے پہنچا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اس جانور کا زبیحہ مرتد کا ذبیحا ہو جائے گا یہ عالمگیری میں لکھا ہے اشا عبد الزیز صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اسی بات کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام لے کر جس چیز کو کر دیا گیا اور اللہ کے تقرب اور رضا کے علاوہ غیر کے تقرب اور رضا کے لیے کیا ہے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی وہ جانور پاک نہیں ہوگا اور کبیری میں کبیر میں امام راضی رحمت اللہ عرب کہتے ہیں کہ لو انا مسلمن زبیح تن اگر کسی مسلمان نے زبیحا کیا وقصد کسد التقرب بلا غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ اس زبیے سے کسی اور کے قریب ہونا چاہ کسی اور کی قربت کی نیت کی یعنی عقیدہ یہ ہوا کہ وہ اس سے خوش ہوں گے اور خوش ہو کے میرا کام کر دیں گے اور خوش ہوں گے اس سے اور اس کے بعد انہیں غیب کا میرے سارے حالات کا علم ہے تو وہ کہتے ہیں سارا مرتدن مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا کبیر میں تفسیر کبیر میں خود جا کر کسی سے پوچھ لیجیے اسی جگہ پر دیکھ لیجئے گا ٹھیک اسی آیت کے تحت امام راضی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھی اور شاہد عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی دو عبارتیں حضرت کی ایک فتح میں ان کے اور ایک تفصیل تفسیر عزیزی میں حضرت کی وہ دونوں عبارتیں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں حضرت کہتے ہیں در حدیث صحیح وارد شدہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ ملون لغیر اللہ کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبا کرے وہ ملعون ہے اس پہ لانت پڑے یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہر کے بذبہ جانور تقرب, تقرب بغیر خدا نمایت یعنی ہر وہ آدمی جو جانور کو ذبا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کے لیے ملون ملون ہے خواہ اگرچہ در وقت ذب زب ذبا کرنے کے وقت میں نام خدا بے گیرت یا نئے خدا کا نام لے یا نہ لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ زبیہ جائز نہیں ہے مرتد ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس نے اپنا الح بنا لیا نا کوئی دو چیزیں اس نے خدا کی علاوہ اس نے تصور کر لی اب اس بھی روح کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہا ہے مرخد زیرا کے چوں شہرت بآ غیر گشت زیرا کے چوں شہرت بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ ان جانور برائے فلانست جب اس نے یہ کہہ دیا کہ جانور فلان بزرگ کے لیے مشہور یہ کر دیا شہرت دے دی ذکر نام خدا با وقت ذب فائدہ نہ کر تو اللہ کا نام لینا زبا کے وقت اس کو, کو کوئی فائدہ نہیں دے گا چہ ہر آن جانور منصوب بآن اس لیے بآن بآن غیر گشت اس لیے کہ اس نے پہلے سے شورت دے دی ہے کہ یہ جانور اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ذبا کر رہا وہ پیدا شد اور وہ اتنا ناپاک ہو جائے گا جانور کہ زیادہ از خوب سے کہ میتا کا جو ذکر اللہ نے ہے قرآن میں کہ مردار حرام ہے اس سے زیادہ حرام وہ ہوگا وہ ہر ان خوبص دروے سرایت کر اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس میں یہ خباصت یہ گندگی اتنی گھس جائے گی دیگر بذکر نام خداوند حلال نمی شوت کے اللہ کا نام لینے کے باوجود اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا وہ مانندے سگ و حقوق اور وہ کتے اور سور کے گوشت کی طرح ہے اگر بہ نام خداوند۔ مضبو شون حلال نمی گردن اگرچہ ان پہ اللہ کا نام لیا جائے سور پہ اور کتے پہ تو بھی وہ پاک نہیں ہو جاتے اسی طرح یہ جانور بھی ناپاک رہے گا کیا؟ اسی طرح یہ جانور ناپاک رہے گا ایک عبارت حضرت کی دوسری عبارت شابد الزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں حضرت نے لکھی ہے اور تفصیر عزیزی میں اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت نے عبارت کو لکھی ہے اسے بھی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں حضرت لکھتے ہیں اس میں در حدیث پار دست تفسیر فت العزیز ہے شاہد العزی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور فارسی میں تو بہت کم ملتی ہے پرانے کتب خانوں میں ہے مگر حضرت کی تفسیر میں دو پارے آخری اور ڈیڑھ پارا جو ہے پہلا یہ ساڑھے تین پارے محفوظ رہ گئے باقی جل جل آ گئی اور حضرت کے ایک شاگرد تھے حیدر, حیدر حیدر حیدر علی صاحب اور انہوں نے حضرت کی تفسیر کی تکمیل کی بھوپال والوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور انہوں کسی طرح حضرت کی تفسیر پوری ہونی چاہیے تو ستائیس جلدیں انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں اور انہوں نے اس میں بظاہر یہی کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے شیخ اور اپنے حضرت سے سنا تھا شابد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہی لکھا ہے کہ شابد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر رہ جاتی باقی تو لوگ بھول جاتے ہیں امام راضی کو رولمانی کو اور غزالی کو کوئی نام ان کا نہ چمکتا شاہ صاحب اللہ علیہ کے نام کے سامنے ہندوستان میں اب بھی اہم استعث سل مگر اب فارسی کون پڑھتا ہے اور اب کہاں چھپنے کی ہے وہ حضرت انس میں لکھا ہے وہ لاکر حضرت فرماتے ہیں در حدیث واردست حدیث میں آیا ہے کہ ملعون منضبا غیر اللہ کہ لانت پڑے اس پر ملعون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبا کرے یعنی ہر کے بذب جانور تقرب غیر خدا نمایت ملون ہر وہ آدمی جو جانور ذبا کرنے میں اللہ کے علاوہ غیر کے قریب ہونا چاہتا ہے یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ ہم اپنی درفت شریف کر رہے ہیں حضرت کی عبارت یہ ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ یہ صاحب مزاد یہ بزرگ نفع اور نقصان سب ان کے اختیار میں یا اس کا عقیدہ ہے کہ یہ میرے سارے حالات کو جانتے ہیں اور یہ جو جانور میں ان کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں اس سے میں ان کے مزید ان کی روح خوش ہوگی مجھے اللہ کا قرب ملے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملون ہے خادر در وقت زب اگرچہ ذبا کرنے کے وقت نام خدا گیر اللہ کا نام لے تو بھی وزیرا کے چون شہرت داد اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شہرت کر دی ان جانور برائے فلانے از کہ یہ جانور فلاں بزرگ کے لیے ذکر نام خدا وقت ذب فائدہ نہ کر اللہ کا نام لینا اس جانور کو ذبا کرنے کے وقت فائدہ نہ کر اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا یہ ہے اصل مسئلہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ذبا کے معاملے میں سوچ سمجھ کے کرنا اللہ کے علاوہ جب جانور پر غیر کا نام لے لیا جائے گا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی اس چیز کو تم اختیار نہ کرنا کیونکہ مشرقین بتوں کے نام پر ذبا کرتے تھے تبرک سمجھتے تھے کھاتے تھے اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے تم اس چیز میں نہ پڑھنا ایک صورت اسی کی تشریح آگے آ رہی ہے سرائے معاہدہ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کا کسی کے متعلق یہ خیال نہیں نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگ اور یہ مشائق نفع اور نقصان پہ کوئی قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں میرے کوئی حالات کا پتا ہے اور نہ ہی اس کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ میں ذبا کروں گا تو یہ ذبا ان بزرگوں کی روحوں کو خوش کر دے گا اور مجھے خدا کا قرب مل جائے گا بلکہ وہاں پر خانقاہ میں مجاور ہیں جو بھی, جو بھی لوگ ہیں مزار پہ غریب لوگ آتے ہیں ان کے لیے ذبح کرتا ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے انہیں گوشت کھانے کو ملے یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی خوراک کا بندوبست ہو جائے یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے مستحب ہے بہتر ہے کہ غریب لوگوں کو اس نے کھلایا تیسری صورت یہ ہے کہ اس انسان نے کوئی اس جانور پہ نام نہیں لیا کسی کا بھی ذبح کرتے ہوئے کیا اور غیر ذبا میں کیا جانور ذبح کیا اس لیے کہ اللہ اس کا ثواب اس بزرگ کو پہنچائے اللہ تعالی اس کا ثواب حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے اللہ تعالی اس کا ثواب میرے آبا و اجداد کو پہنچائے ہمارے آبا و اجداد میں فلاں بزرگ گزرے تھے اللہ اس کا ثواب حضرت کو پہنچائے یہ بھی مستحب ہے جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے کرنا چاہیے اپنے آبا و اجداد کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسال ثواب کرنا صحیح احادیث میں ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسال ثواب کیا کرتے تھے ہر سال دو قربانیاں کرتے تھے اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں تین صورتیں ہو گئیں چوتھی صورت جانور کے زبا کی یہ ہے کہ مہمان کے طور پر کرے کہ مہمان آ گئے کوئی عقیدہ خراب نہیں کچھ بھی نہیں بالکل ٹھیک ہے بلکہ سنت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی خدمت کرتے تھے حدیث میں آیا جب ان پہ وہی آئی ہے پہلی تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ تکردائی اور آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں یہ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی معمول مبارک رہا ہے اس میں کوئی حرج تو اصل چیز دار و مدار اس پہ ہوا کہ اس زبا کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے اگر ہے اس کے عقیدے میں گڑبڑ اور وہ سمجھتا ہے کہ اس جانور کو یہاں سے جا کر ذبا کر دوں اور اس سے وہ بزرگوں کی روح خوش ہوگی اور مجھے خدا کا قرب ملے گا اور میرے حالات نفع اور نقصان یہ بزرگ ٹھیک کر دیں گے ان کی روح ٹھیک کر دے گی یہ زبیحہ مرتب کا ہو جائے گا شابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی فقیر غریب رہتے ہیں وہاں ذوا کر دیا جائے بچے پڑھتے ہیں ان کو کھلا دیا جائے بالکل ٹھیک ہے اس پہ نہیں بحث کرنی چاہیے وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے اس سے زیادہ ہے تو پوچھ لیا جائے کہ بھئی اگر اس جانور کو زبا کرنے کی بجائے دس کلو آپ کہتے ہیں یہاں گوشت تو دس کلو گوشت خرید کے دے دیں پھر کیا خیال ہے فرق پتا چل جاتا ہے وہ کہتا ہے جی گوشت دے دیں کوئی ارج نہیں گھر میں جانور زوا کر لیتے ہیں یہ گوشت وہاں پہنچا دیں وہ اپنی نیت پہ سچا ہے لیکن اگر وہ اسی پہ اصرار کرے کہ نہیں وہاں جا کر جانور ذبح کرنا ہے یہ بات کر گڑبڑ ہے مشکوک چیزیں بچنا چاہیے اور کوئی آدمی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آبا و اجداد کے لیے اصال ثواب کرتا ہے ضرور کرنا چاہیے حدیث میں بہت چیزیں آئی ہیں شامی نے جہاں کتاب الجناز ہے فکۂ حنفی میں جہاں بحث ہے جنازہ کیسے پڑھا جائے گا اس میں انہوں نے رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس علیہ ثواب پر بحث کرتے ہوئے غالباً موفق رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے حنفی مشائق اور کہا میں سے تھے ان کا زندگی کا نقل کیا ہے کہ ان کی بڑی عمر تھی بہت طویل عمر پائی ایک سو تیس سال سے زیادہ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا اسی حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیے ہیں اور مجھ سے فتویٰ پوچھتے اسی حج کیے انہوں نے حستے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے تھے آپ کی وفات کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ آتے تھے اس لیے یہ چیزیں قابل بحث نہیں نہ اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا بس مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ صاحب قبر یہ بزرگ ان کے نام پہ میں ذبح کر رہا ہوں ان کی روح خوش ہوگی اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے گا ان کی روح کی خوشی کے لیے اس کا نقصان ہے اور یہ ارتداد ہو جائے گا یہ دو چیزیں تھیں ایک وہ جو مشرقین جانور چھوڑتے تھے بتوں کے لیے کہ اس سے وہ لوگ خوش ہوں گے اس کو اللہ نے کہا بالکل ان کی حرمت نہ ماننا بالکل غلط کہتے ہیں جانور ہمارے بندے ہمارے عبادت بھی ہماری ہونی چاہیے ایک یہ چیز جس کو وہ ذبح کرتے تھے اللہ کے علاوہ غیر کے لیے اللہ نے کہا قتن نہ کھانا اس پرشاد کو اور اس تبرک کو اور اس کے قریب نہ جانا دیکھو ہم نے حرام کیا ہے تم پر وہ چیز جو مردہ ہے وہ چیز جو خون ہے وہ چیز جو سور کا گوشت ہے اور وہ جس پہ نام بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا فما اور جو آدمی استرار کی حالت میں پڑ جائے مجبور ہو جائے اتنا کہ زندگی موت کا مسئلہ بن جائے اتنی استرار کی کیفیت پاری ہو جائے استرار کا مطلب محض ضرورت نہیں بلکہ استرار کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی زندگی موت کا معاملہ بن جائے شدید ضرورت پیش آ جائے اس میں یہاں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ یہاں ذرا سی تنگی آئے تو پھر فتوہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو بس استرار کیفیت کی پیدا ہوگی لہٰذا یہ بھی جائز ہو گیا استرار سے کم تو صاف بات ہی نہیں اللہ نے کہا فمنست اللہ جس کو حقیقت ضرورت ایسی شدید پیش آ جائے اور اس حقیقی ضرورت کے ساتھ ساتھ دو شرائط اور لگا دی ایک تو ارشاد فرمایا کہ غیر باغن نافرمانی نہ کرے باغی بغاوت نافرمانی یہ چیز نہ کرے اور دوسرے بلا عادن اور زیادتی نہ کرے وہ انسان تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں فلا اسما علی اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اس آیت میں استراری حالت کا بیان کر دیا کہ بھوک سے مر رہا ہے کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہیں یا کسی نے ظالم آدمی نے اسے جبر کیا کسے کھاؤ یہ ضرور ہے اور نہ کھانے کی صورت میں جان کو خطرہ اس کی لاحق ہو گیا تو ضرورت کے تحت کھا لے گا اور اس میں اجازت دی دو چیزوں کی اسے گناہ نہیں ہے ایک تو غیر باغم ولا آدن تو غیر باغن کا مطلب یہ ہوا کہ بقت ضرورت کھائے بغیر ضرورت کے نہ کھائے بلا آدن کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اس کو ایک تو وقت ہے ضرورت کا اور ایک چیز ہے ضرورت کی وقت ضرورت کا آ گیا دوپہر شام کوئی بھی وقت ضرورت کا وقت آ گیا اور دوسری چیز ولا آدن جتنی ضرورت ہے مثلا دو لکموں کی ضرورت تھی مثلاً دس لکموں کی ضرورت تھی ولا آدن اور اتنا کھائے بس جتنی ضرورت ہے یہ تھوڑا ہی ہے کہ پھر پلیٹ بھر کے گھر بھی لے جائے ساتھ باندھ بھی لے تو ارشاد فرمایا ہے یہ چیز تو دیکھو ان اللہ غفور الرحیم اللہ مغفرت کرتا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی مہربانی فرمانے والا ہے یہ جو عقیقے میں ذبح ہوتا ہے یہ بھی دیکھو اس عالمگیری کے جزیے وہ جو ہم نے عرض کیا آپ سے عبارت اس کے مقابلے میں جانور کو ذبا کرتا ہے مکان کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ جنات نقصان نہ پہنچائے تو اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت ہو گئی نا جنات کی اسی لیے فتوا میں فتوا یہ دیا گیا کہ وہ کافر ہو گیا عقیقہ کرتا ہے تو اس میں اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے کہ پروردگار کی اس خوشی میں ذبح کرتا ہوں کہ تو اس بچے کو محفوظ رکھ ہر قسم کی آفت سے بلا سے تو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے نا تو نتیجہ یہ کہ عبادت ہو گئی اور وہاں جن کے لیے یہ کرتا ہے کہ جن تو نقصان نہ پہنچانا یہ تیری بھینٹ چڑھا رہا ہوں نتیجہ یہ کہ کفر ہو گیا سمجھے یہ باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل میں اس لیے عقیقے میں زبا اللہ کے نام پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کھلاتے بھی تھے لوگوں کو تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چار چیزیں اور دو شرطوں کے ساتھ باغم ولا آدن فلا اسما علی اس انسان پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم اور پھر اللہ تعالی اس کے باوجود بخشنے والا ہے مہربان ہے بار بار رحم کرتا ہے بخشے گا اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے تو یعنی مطلب یہ کہ اگر تم بغیر باغ بغ ہو اور آدمی نہیں ہو اتنا ہی لے رہے ہو جتنا ضرورت ہے اور اس وقت جب ضرورت کا وقت آ گیا پھر گھبراؤ نہیں اللہ تعالی مفرت فرمانے والا ہے کوئی ذرا برابر اوپر نیچے ہو بھی گئی چیز ہماری رحمت سے توقع رکھو ہم مہربانی کریں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہم؟ اس پہ کچھ کہیے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو میں بیان, بیان کی وہ بولو ہاں <Journal> <آن> جو <federal> چیز میں نے اپنی طرف سے پانچ چیزیں اس کی ایک ہے پھر بھی جانور یہ بھی بیان کرتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اس کے دل میں یہ بھی آتا ہے یہ الگ بات ہے بزرگ خوش ہوں گے یہ الگ بات ہے لیکن ان کی خوشی کی وجہ سے مجھے خدا کا کل ملے گا یا مجھے اللہ کے قریب کر دیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی ایسی بات بالکل ٹھیک ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے یہ نیکی ہے اور نیکی گناہ کو ہٹا دیتی ہے مصیبت کو دور کر دیتی ہے صدقہ حدیث میں آیا ہے بلا کو رد کر دیتا ہے یہ بھی ٹھیک کہاں چھوڑ دیتے بازار میں گھومتا رہے جدھر مرضی منہ آ جو مرضی کھائی پی ہے یہ درست ان باتوں کو چھوڑ دو مجھے یہ بتا کوا چھوڑتے ہیں یا امن کی فاختائیں چھوڑتے ہیں مجھے یہ بتائیے جو بات میں نے کی ہے اس میں سے کوئی بات رہ گئی جی حرام ہے وہ جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا وہ ویسے بھی حرام دیوالی کے مٹھائی اور ایسی چیزیں جو بتوں کے نام کی ہوں وہ غلط وہ نہیں کھانی چاہیے ہم اپنے جمبر کو کیا ہوا نظر آ جائے یہ بھی میں جواب دے چکا ہوں میں نے اس میں کہا تھا کہ مالک سے اجازت لے کے اسے ذبح کر دے کہ بھائی تم نے تو چھوڑ دیا لیکن اجازت ہے ذبح کر لیں کیونکہ وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلا وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلا اور بدھ کسی چیز کا مالک نہیں نا ٹھیک ہے آگے دیکھ اگر کے نام پر کیا اور اس سے قبل کیا بات غیر کا نام لیا مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا یا ولیمے کا دنبا یا جس کی طرف سے وہ ضریا ہے اسی کا نام لیا یا جن اولیاء کے لیے سال ضوابط منظور ہے ان کا نام لیا تو یہ جائیں اس کی صورت بھی میں نے بیان کر وہ ذبح کر رہا ہے اللہ کے نام پہ اور کہتا ہے اللہ یہ عقیقے کے لیے کرتا ہوں ذبا کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ اسے میری طرف سے یا, یا میری اولاد کی طرف سے قبول فرما یا وہ ذبح کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرے لیے ذبح کرتا ہوں اور اس کا ثواب فلاں کو پہنچا یہ سب صورتیں جائز وہ بات کہیے پوچھئے جو میں نے اب تک نہ کی میں تو ایک ایک لفظ واضح طور پہ کہا جانوار دیتے ہیں یار جانور کیا چیز ہے یہ باتیں اس آیت سے متعلق ہیں نا جو اس آیت میں میں نے کہا ہے وہ بتائیے ٹیپ والی بات بھی جائز نہیں اس لیے کہ فیل انسان کا ضروری حتہ کے ذبح کرنے والا جو ہے جو ہاتھ سبا کر رہا ہے اسے تکبیر پڑھنی پڑنی چاہیے کم رکھتے ہیں نا تاکہ پیسے بچے کچھ لوگ سب کھا سکتے ہیں کچھ سب کھا سکتے ہیں اس کی ہڈیاں بھی توڑی جا سکتی ہیں اچھا سر آگے چلے یہ آپ کی طرف سے آخری نا باقیوں کی طرف سے تو نہیں اچھا کہیے اکثر عربے جو کے پورے اس کا تعلق شاید سے نہیں <laughs> وہ جب آئے گی سورہ مائدہ میں پھر بات کریں گے پڑھانے دو یار